فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجی اس کی حمد و سنہ کیجی اور اس سے مغفرت طلب کیجی بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے